وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ونظهر كله ولو كره المشركون وقال عز من قائل وكفى بالله شهيدًا فَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ وَغَبَى وَلَا يَذُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْئًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى شَرَى لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وقال عزَّ من قائل فَلِذَلِكَ فَدُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ تاریف ستائش شکرو سپاش شکرو سپاش اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات علی صفات کے لیے مستحق مخصوص لائق اور زیبا ہے افضل ترین صلوات اور برکات ازکا ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والاخرین خاتم والمرسلین رحمت رحمۃلامین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ کی آل اور ازواج متحارات پر آپ کے خلفاء اور آپ کے اصحاب پر اور پھر ان تمام اہل ایمان اہل توحید و سنت مسلمانوں پر جو اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے بہت ہی محترم اور مکرم حضرات و خواتین سامعین حاضرین و ناظرین اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو طریقہ زندگی جو طرز حیات پسند فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے اپنی منزل کو پہچانے اور جہاں وہ آیا ہے اس کے بارے میں جانے کہ میرا مالک کون ہے میں کون ہوں میں کس لیے یہاں آیا ہوں اور کہاں میں نے جانا ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو اسے سمجھنا ضروری ہے اور یہ انسان کو کیسے معلوم ہوتا ہے یہ انسان کو معلوم اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس کو قبول کرے اس کو جانے مانے اور پھر اس ہدایت کے مطابق چلنے کی اور زندگی گزارنے کی کوشش کرے وہ <کل> ہدایت کیا ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حق نازل کیا گیا ہے حق یعنی ایسے احکام جو یقینی ہیں اور ان پر عمل کرنا لازم ہے اور ان کی مخالفت کرنا یہ انسان کے لیے ناکامی اور بربادی کا سبب بنتا ہے اس زمین کے اندر فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے اور اگر انسان اس حق کو قبول کر لے اور اس حق کو سمجھ لے جان لے اور اس کو مان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے اس کے مطابق اپنی ساری جو ترجیحات ہیں اور اپنی ساری مشغولیات ہیں وہ اس کے مطابق سر انجام دے اور ان کو عمل میں لائے تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ رب العزت سے دنیا کے اندر بھی فوج و فلاح اور سعادت اور عزت و کرامت کے ساتھ نوازتے ہیں اور اگلی جو منزلیں آنے والی ہیں وہ چاہے برزخ کی منزل ہو چاہے حشر کی منزل ہو یا چاہے حساب اور کتاب کے بعد جزا کا مرحلہ ہو اللہ اوربالعزت اسے نوازیں گے دنیا میں بھی اس کے لیے اچھائی ہے معاشر میں بھی اس کے لیے تحفظ اور آسانی ہے اور اللہ اور رب العزت سرات سے عبور کر کے اس کو جس مقام میں لے جائیں گے وہ انسان کی اصل منزل ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا ہے جیسا کہ ہمارے ماں اور, باپ حضرت عدم علیہ السلام اور حضرت حو علیہ السلام ان دونوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور جنت میں ٹھہرا دیا جنت میں بسا دیا اور یہ کہا کہ یہاں رہو اور یہاں رہنے کے لیے جو چیز ضروری ہے کہ وہ میرے حکم کو ماننا ہے اور حکم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے اس کو کرنا ہے اور یہ چھوڑنے کا ہے اس کو چھوڑنا ہے تو یہاں میری فرما کرنا اور جو چاہو کھاؤ جیسے چاہو رہو لیکن لا تقربہ حاضی شجارا اس درخت کے پاس نہیں جانا اس کو ہاتھ نہیں لگانا اس کے پاس نہیں پھٹکنا اور باقی تمہارے لیے ساری جنت ہے آزم علیہ صلاح اور حضرت حوا یہ دونوں شیطان کے میں اور اس کے بہکاوے میں آگئے اس نے قسمیں کھائیں ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جس میں تمہارے لیے لازوال بادشاہت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تم یہی رہو گے تو وہ بھول پنے میں اس کے چکمے کا شکار ہو گیا اور اس کے بہکاوے میں آگئے اور وہ درخت اس کو کھا بیٹھے اقلا منہا اس درخت کو کھایا تو جنت کا فاخرانہ لباس تھا وہ ان سے اتر گیا اور ان کو پھر اپنے سطر کو ڈھانپنے کا جو احساس ہوا یکسفانی الہ مام وارقل جننا جنت کے پتے توڑ کے وہ اپنے بدن اور سطر کو ڈھانپنے لگے تو اللہ رب الرمایا علام الحکمہ میں نے تمہیں روکا نہیں تھا واقع اور میں نے کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا نہ آنا تو اور السلام کو جنت سے نکلنا پڑا نکلنا پڑا اللہ کی نا فرمانی کی وجہ سے آدم علیہ السلام اللہ کا حکم توڑ بیٹھے جسے منع کیا تھا اس کو اس کا ارتکاب کر بیٹھے اور وہ غلطی پہ پہ نہ رہ سکے اللہ نے نے ان انہوں اللہ کے سامنے اپنے قصور اور غلطی کا اعتراف کر لیا کیسے اللہ ہم اللہ اگر آپ نے ہمیں بخشانا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہو گئے ہم تو تباہ ہو گئے تو جنت کے اندر اللہ نے ان کو بسا کے یہ بتایا کہ تمہارے رہنے کی جگہ جنت ہے اور وہ اس وقت سے ہی ہر انسان کے ذہن میں یہ ایک احساس ہے یہ ایک تمنا ہے اور یہ ایک آرزو ہے کہ میں جہاں رہوں اپنے لیے جنت بنا لوں آج کا انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے ساری آسائشیں اکٹھی کر لوں سارے خطرات سے محفوظ ہو جاؤں اور زندگی اتنی میری ہو کہ جب تک چاہوں جیوں یہ انسان چاہتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا نہیں بنایا کہ یہاں انسان کی ساری چاہتے پوری ہوں اور انسان جب تک چاہے جئے اور انسان کو کوئی خطرہ نہ ہو اور کوئی چیز انسان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا نہیں بنایا یہ دنیا ایسی نہیں ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی اتاری ہے اور ہم سے یہ طلب کیا ہے کہ لیبلحکم ایم حسن عاملہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے لیبلحکم ایم احسن عاملہ اللہ جعلہ شانہو نے فرمایا سورة الملک میں کہ زندگی اور موت بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے پیدا کی ہیں تاکہ تمہیں عزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے سورہ حوت کے اندر خلق سماواتی والارض فی ستتی ایام سم مستوال عشق اللہ رب العزت نے زمین و آسمان پیدا کیے وقان عرشو علی الماء اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے چھے دن میں سم کچھ بنایا اور اس کے پہلے وقان عرشو علی الماء اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا اور یہ زمین و آسمان کس لیے بنائے لِجَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلَا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے زندگی اور, موت بھی اسی کے لیے اور یہ کائنات بھی اسی کے لیے بنی اور سورت القاف میں فرمایا انالا مال یہ زمین کے اوپر جتنی نعمتیں جتنی آسائشیں اور جتنی احسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے اور یہ انسانوں کی ضرورت بھی ہے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے انالا انا مال ارضین تاکہ انسانوں کو آزمائے کا کون اچھا عمل کرتا ہے تو ہمارے اچھے عمل کا امتحان ہے ہمارے عمل کا امتحان ہے کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں اور اللہ رب مجید میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ لِلزین احسان الحسنہ جو اچھا عمل کرتے ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے دنیا میں بھی، قبر اور برزخ میں بھی اور معاشر میں بھی اور جنت کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت ہی اچھی زندگی اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام فرمایا ہے انتظام فرمایا ہے بندوبست کیا ہے وہ زندگی انہیں ملے گی جو بہترین زندگی ہوگی اللہ اکبر اور اگر یہاں انسان برا عمل کرتا ہے اگر انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کی دنیا میں کے اندر بھی اس کے لیے ناکامی ہے کے لیے ناکامی ہے اس کے لیے پریشانی ہے اس کے لیے اللہ حرم الزت کی طرف سے فوج و فلا نہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا ناکام ہو جاتا ہے اور جس چیز سے بچتا ہے اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کی پکڑ میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں دنیا کے اندر بھی قبر کے اندر بھی معاشر کے دن بھی اور جہنم کے اندر جانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے یہ تو اللہ اکبر پر اتنی بڑی ناکامی ہے اللہ دار کا بڑی ناکامی اور ناپرادی کوئی نہیں ہو سکتی سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جہنم میں جائیں گے یہ لوگ ناکام ترین ہیں. یہ سب سے زیادہ ناکام لوگ ہیں اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرمایا تو اچھا عمل کیا ہے اچھا عمل یہ ہے کہ ہم اس حق کو قبول کریں جو اللہ نے اتارا ہے اور اللہ رب العزت نے جو ہدایت ہمارے لیے اتاری ہے امایاتی ان کو ہدن جو میری ہدایت ہے رہنمائی ہے میری گائیڈنس ہے یہ جو قبول کرے گا امایاتی ان کو منی ہدن یہ میری رہنمائی تمہارے پاس پہنچے گی اور پھر سمتبیہ ہدایا جو میری اس رہنمائی کو اپنا لے گا اس کو قبول کر کے اختیار کر لے گا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا چلائے گا تو فلاح ید وہ دنیا میں بیرا نہیں ہوگا بھٹکے گا نہیں ٹھوکرے نہیں کھائے گا سیدھے راستے پہ رہے گا ولا یشکا فلاح راستے سے بھٹکے گا نہیں ولا یقا اور وہ بد قسمت اور محروم اور پد نصیب نہیں ہوگا بدنصیب نہیں ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا وہ کامیاب ہوگا وہ بابراد ہوگا اسے نامرادی نہیں ملے گی اسے شکاوت اور بدبختی نہیں ملے گی وہ محروم اور بد نصیب نہیں ہوگا اور اگر انسان نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا تو پھر اللہ رب اللہ کو فرمایا وَمَنْ اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد دہانی میری نصیحت اور میری رہنمائی سے اعراض کیا اس کو چھوڑ دیا اس کو بھول گیا یا تو جانا ہی نہیں پتہ ہی نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی انا کیا ہے اللہ بو سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت مجھے مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں یہ جانا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں بس جو لوگوں کو دیکھا وہ اختیار کر لیا جیسے جی چاہ ویسے کر لیا جا کوئی مرضی کی چیز نظر آئی اسے اپنا لیا جہاں کوئی چیز مرضی کے خلاف نظر آئی اسے چھوڑ دیا اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی پرواہ کوئی نہیں معیشت اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے یہ زندگی تنگی کی زندگی ہے معیشت زن اس زندگی میں بھی تنگ ہوگا پریشان ہوگا مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر ہوگا بنا شروع یو مل قیامت اور قیامت والے دن اس کو اندھا اندہ کر کے اٹھائیں گے والے دن اور اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے جو بے دین ہوتا ہے جب تو قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے بیچ جاتی ہے جیسے شکنجہ ہوتا ہے اس طرح قبر اس کے لئے شکنجہ بن جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر بوس جاتی ہیں اور اس کو پریس کر کے رکھ دیتی ہے پیس کے رکھ دیتی ہے قبر اللہ اکبر معیشہ تنزن کا اور جب قبر سے نکلے گا تو پھر اللہ اکبر وہ اندہ ہوگا اس کے پاس روشی نہیں ہوگی اس کے پاس آنکھیں نہیں ہوگی وہ بٹکنا پھرے گا اور نوزلہ جہنم کے اندر چلا جائے گا تو میرے بھائیوں یہ اللہ رب العزت کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حق ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی سنت اور آپ کی سیرت متحرہ کی شکل میں یہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے تمام جو پریشانیاں ہیں اور ہماری جو تمام تکلیفیں اور ناکامیاں ہیں جو ہماری ذلت اور رسوائی ہے اس سب کا مداوا اگر ہے تو وہ اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم بس اللہ کی ہدایت کو مان لیں اللہ کی نصیحت کو مان لیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیے ہوئے حق کے پیروکار ہو جائیں حق پیروکار ہو جائیں اگر حق کو ہم اپنے پیچھے لگائیں گے اگر یہ اللہ کی نازل کرتا حقانی تعلیم جو حق پر جو حق ہے اور حقانیت پر مشتمل ہے بلو اتبا حق وفاط ثماوات وول یہ لوگوں کی خواہش کے مطابق بنا دے اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے اس کے لیے یہ حق ہے جیسے وہ چاہتا ہے اس کے لیے یہ حق ہے جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ حق ہو بلا و اگر یہ حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے لفظت ثماوات وول ارد و پوری کائنات برباد ہو جائے پوری کائنات تباہ ہو جائے اس لیے حق کو اپنے پیچھے نہیں لگانا ہمیں حق کے پیچھے لگنا ہے جہاں وہ کھڑا کرتا ہے وہاں کھڑے ہونا ہے جدھر جی لے کے جاتا ہے ادھر جانا ہے جہاں سے روکتا ہے وہاں جانا ہے یہ حق ہے اللہ کی طرف سے تقد جا کر میں ربک یہ اللہ کی طرف سے حق تمہارے پاس پہنچا ہے فلاکرین پھر تو میں اس میں کسی شک و میں نہیں پڑنا چاہیے یہ حق ہے یہ یقینی ہے یہ تمہارے لیے کامیابی کی زمانت ہے یہ کامیابی کی زمانت ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے اولائکุล مفلحون یہی لوگ ہیں با مراد اور کامیاب ہونے والے ان ذالک الہ الفوز العظیم یہ اصل کامیابی ہے کہ انسان جنت کا وارث بن جائے جہنم سے بچ جائے فمن ذخر یال نار و ادخل الجنہ جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاس وہ کامیاب ہو گیا۔ وبالحیات والدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایو الذین امنو اے ایمان والوں ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنكم الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تم کسی فریب میں نہ پڑ جانا اس کے فریب اور اس کے دھوکے میں نہ آ جانا لا تو یہ دنیا. دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم کہو کہ میں یہاں منمانیاں کرنے کے لیے آیا ہوں جی چاہیاں کرنے کے لیے آیا ہوں اور ایش و عشرت کے لیے آیا ہوں اور جیسا کہ آج کل کا انسان کہتا ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے کس لیے خوشی شادمانی مسرت اور انجوائے کے لیے آیا ہوا ہے کہ میری زندگی کے اندر مجھے خوشی ملے شادمانی ملے اور میں مرضی کروں نہ کسی کے سامنے جواب دے ہوں نہ کسی کا مجھے کوئی میرے اوپر کوئی دباؤ ہے کہ میں اس کی مانوں اور اس کے مطابق چلوں میں آزاد ہوں خود مختار ہوں جو چاہوں کروں کسی کے سامنے میں جواب دہ نہیں اور یہ مغربی تہذیب اس کا ایجنڈا ہے یہ یورپی فکر اور مغربی فلسفے کا یہی مقصد ہے اور وہ اسلامی دنیا کے کے کے اندر بھی لوگوں لوگوں لوگوں دلوں میں لوگوں کے میں ذہنوں کی زندگیوں میں یہی چیز اتارنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے لگ جائے جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ہو جائے ہم نے اللہ اکبر اس حق کو ماننا ہے اس کو پہچاننا ہے اور اس حق کے مطابق اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کی توفیق پر حمت فرمائے کہ ہم حق کے پیروکار بنے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے صورت العصر کے اندر جو بہت ہی عظیم الشان صورت ہے یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم و زمانے کی کسم اور اثر اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب سورج بل کے غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے والا زمانے کی قسم یعنی پورا زمانہ پچھلی تاریخ دیکھ لے کہ اللہ رب العزت کے جو فرما بردار تھے اللہ نے ان کو عزت دی اور بچایا اور جنہوں نے نافرمانی فرمانی کی وہ قوم لو ہو وہ قوم عاد ہو وہ قوم ثبوت ہو وہ قوم شعیب ہو اور قوم لوت ہو علیہ السلاۃ وسلام و علا نبی نافذ وسلام ان ساری قوموں کے تذکرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تباہ و برباد ہو فرون تباہ و برباد ہو گیا حامان تباہ و برباد ہو گیا جو اس کا وزیر تھا کارون تباہ و برباد ہو گیا جو اس کا مسائب تھا تھا بنی سر میں سے لیکن سرمایہ دار تھا اور فراؤنگ کے حوالی موالی میں تھا اس کے جہاں نشینوں کے, کے ساتھ نہیں تھا اور بڑا پیسہ تھا اس کے پاس. اللہ اکبر اس کے پیسے نے اسے نہیں بچایا فرعون نے اس کی حکومت نے اس کو نہیں بچایا اس کے لشکروں نے اسے نہیں بچایا اور حامان جو اس کا وزیر تھا اس کے وزارت نے اس کو نہیں بچایا اللہ رب عزت نے تباہ و برباد کر دیا یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے سورہ حود کے اندر اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تمہارے پاس یہ قرآن آیا ہے کتاب و نحکیبت آیاتو اس کی آیتیں محکم مضبوط اور پختہ اور ایسی پکی اور ایسی قطعی اور, اور یقینی ہیں اللہ اکبر کی من پہلے اصولی چیزیں بتائیں اللہ رب العزت نے ایمان کے اصول بتائے اور جو دین کا مرکز اور میور اور حاصل ہے وہ بتایا وہ اللہ کی توحید ہے اللہ کی فرما برداری ہے اللہ پر ایمان اور یقین ہے اللہ کے ساتھ بندگی کے تعلق کو استوار اور مضبوط اور توانا رکھنا ہے یہ بنیادی چیزیں بتائیں اور پھر تفصیلی حکام بتائیں اللہ تعبدو اللہ کیا کہاں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں برانے والا آگاہ کرنے والا خطرے کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا تمہیں متنبع کرنے والا بن کے آیا ہوں اور اگر تم اس راہ پہ چلو گے جو میرا راستہ ہے جس پہ میں چلا ہوں اور جو میں تمہیں بتاتا ہوں اور جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے تو پھر میں تمہارے لیے بشارت دینے والا بن کے آیا ہوں کس چیز کی کہ دنیا کی بھی اندر اللہ تعالیٰ تمہیں عزت تمکن کامیابی اور اس طرح اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر مضبوط پائے گا نصیب فرمائے گا ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا کہ تم وہاں اگر کھڑے رہو گے تو اوپر سے اوپر اور اونچے سے اونچے ہوتے چلے جاؤ گے پستی زوال اور ذلت سے اللہ تعالیٰ عزت اللہ کے لیے, اللہ کے, کے لیے, کے لیے, اللہ, کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اللہ عزت رسول ہی ولیم نین عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے جب تو انتبل عیزہ یا تم کافروں کے سامنے جھک کر اور ان کی ان کے جنڈے مان کر اور ان کی شرطیں مان کر اور ان کو اپنا بات سمجھ کر اپنا بڑا سمجھ کر ان کی باتوں کے اوپر صرف گندہ ہوتے ہو اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے ان کو مانتے ہو ان کی پیروی کرتے ہو اور اللہ رب العزت کی نا فرمانی کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور سکھایا ہے اس سے مو ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ اس دور میں قابل عمل نہیں ہے یہ اس دور میں قابل عمل نہیں ہے ہم کیسے اس کے اوپر عمل کریں اللہ اکبر تیارت ہماری سود کے اوپر سٹے کے اوپر دھوکے کے اوپر فریب کے اوپر اور اللہ اکبر لوگوں کو غلط دینا دھوکا کرنا فریب کرنا اور غلط بات کرنا غلط چیز دینا اس کے اوپر ہماری تجارت ہے اور خاص طور پر سوت سٹا اور, جوہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہماری معیشت کے اندر داخل ہو چکی ہیں اور ہماری سیاست اللہ وقت پر یہ سیاست بھی ہماری ایسی ہے کہ ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی سے اللہ اور اللہ کے دین کو نکال دیا نکال دیا اللہ کے دین کو نکال دیا اللہ رب العزت کی شریعت کو اپنی زندگیوں سے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی چیز کے پاپا نہیں ہیں. یہودی یہ تو ویسے ہی انہوں نے اللہ کے دین کا کے اور عیسائی جو ہے ان تورات تھی اس کو تو انہوں نے ویسے ہی ختم کر دیا جو اس یہودی کے پیچھے لگ کے جس نے ان کو غلط راستے کے اوپر ڈالا تھا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ نے نعوذ وسلام اپنے آپ کو اور سولی کے اوپر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی لکھ کے اور کامیابی کا سامان کر کے دنیا سے چلے گئے اور اب, اب ہم نے جب ان کو اللہ کے ساتھ مان لیا ہے کوئی خدا کا بیٹا مانتے ہیں کوئی خدا مانتے ہیں کوئی خدا تینوں میں سے ایک مانتے ہیں لیکن کسی دین و شریعت کے وہ پاپر نہیں ہیں کسی دین و شریعت کے وہ پامد نہیں ہیں تو وہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں یہ ہم بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے سورہ ال عمران میں فرمایا یا ایو الذین امنو ان توتیو فریقا من الذین اوتوالکتاب اگر اہل اہل کتاب میں سے ایک کی تم پیروی کرو گے کمالا ددین کتاب کمان دینی کو یہ تمہارے دین سے تمہیں واپس کر دیں گے ہٹا دیں گے اللہ اور راستے میں آگے جا کر بھی اللہ رب العزت نے اپنے قدموں میں پیچھے موڑ دیں گے تمہیں دین کے اوپر چلنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے یہ چاہتے ہیں کہ تم دین سے منعرف ہو جاؤ اور تم خسارا پانے والے بن جاؤ تو ہم ان کی بات پان رہے چاہتے دین سے مان رہے ہیں جو ہمیں اللہ رب الف پلٹ کے آنا ہے اور اللہ کے دین تو ماننا ہے وہ دین جو کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے اور وہ دین جس پر عمل کیا کرم صلی اللہ علیہ نے پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے پہنچانے والے بھی تھے سکھانے والے بھی تھے اور عمل کر کے دکھانے والے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیا پورا پہنچا دیا سکھایا سمجھایا پڑھایا بتایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا لقد کان لكم في رسول الله اسوہ حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے زندگی کا اپنی زندگیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق اور ان کے عملی طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے اور چلانے کی کوشش کرو اور پھر صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ویسے ہی انہوں نے کو اپنایا جو سنا مانا جو دیکھا اس کو قبول کیا, اس کے مطابق عمل کیا اور جس طرح اللہ نے کہا اللہ کے احکام کو بجا لائے جن چیزوں سے روکا ان کو رو ان کو چھوڑ دیا کسی چیز کے لیے ان کے دل میں پھر یہ چار نہیں ہوتی تھی کہ یہ شریعت کے اندر حرام ہے تو یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے میں صرف بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں شراب یہ عربوں کی زندگی کے اندر جیسے مغرب کے اندر ہے یورپ کے اندر کہ شراب ان کے لیے پانی کی طرح ہے اس کے بغیر وہ کہتے ہیں ہم رہ نہیں سکتے تو عربوں کا بھی یہی حال تھا شراب نوشی کرتے تھے اور شراب کے رسی تھے اور عرب کا شاعر ایک دفعہ کہتا ہے کہ لائر کے دل. جب میری قبر بناو نا تو میری قبر کے سرانے ایک انگور کی بیل لگا دینا تاکہ اس کی جڑوں سے جو شراب ہے وہ میری ہڈیوں کو سہراب کرتی رہے مرتے مرنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے انگور کی بیل لگا کر میری قبر کے اوپر تاکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ میری ہڈیوں کو شراب پلاتی رہے یہ تھا ان کا ان کا زندگی اور جب اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کی آیات نازر فرمائی سورت المائدہ کے اندر یہ یہ یہ یہ گندگی ہے ہے ہے ہے ہے عمل شراب اور اس ساری قسمت کی جو تم قسمت معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جاتے ہو ان کاہنوں کے پاس جاتے ہو یہ سارے شیطانی عمل ہے ان نمل خمرام رسو نام علی شیطان یہ آستانے جو, جو لوگوں کی یہ پوجا گاہیں تم نے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لی ہیں اور یہ جو تم قسمت کے طریقے تو اللہ رب نے جب تو اعلان کر دیا گیا کیا اعلان کیا گیا لوگ شراب کر دی گئی حضرت انس رضی اللہ تعالی کہ والد ان کے والدہ کے شوہر ابو طلحہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر اپنے لاؤنج کے اندر دوسرے دوست میں ان کے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا شراب پی رہے تھے لوگ برتن رکھا ہوا تھا سورا ہی شراب کی اور جام بھر پر کے جی جا رہے تھے اور لوگ شراب پیئے تھے جب گلی میں کسی نے اعلان کیا کہ خبردار شراب حرام کر دی گئی انہوں نے کہا تھا رب باہر نکل کے دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے انہوں نے دیکھا تو یہ بنادی جو ہے اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے شراب حرام کر دی گئی ہے اس لیے شراب چھوڑ دو تو انس کہتے ہیں میں آیا واپس تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جو انڈیل رہا تھا شراب جس کے ہاتھ میں تھی جس کے موں میں تھی تو پھر اس کا قطرہ لیچے رہی وہ موں سے نگے اگل دیا جو پیا ہوا تھا وہ اگل دیا جو ہاتھ میں تھا وہ رکھ دیا اور جو ان کے پاس شراب تھی وہ ساری اٹھا کے بھا دی گئی انڈیل دی گئی اور کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی پسو پیش نہیں کیا یہ تھا ان کا ماننا یہ سیاپا کا ماننا تھا یہ تھی ان کی فرما برداری سال ساٹھ سال گزر جاتے ہیں خیانت حرام ہے سود حرام ہے لیکن ہم ٹس بس نہیں ہوتے ہم کہتے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتے اور یہ ہماری معیشت کی بنیاد ہے حکومتیں بھی یہی کہتی ہیں تاجر بھی یہی کہتے ہیں صنعت بھی یہی کہتے ہیں سرمایہ دار بھی یہی کہتے ہیں سارے یہی کہتے ہیں نہیں میرے بھائیوں یہ نہیں ہے ایمان کیا ہے اللہ اکبر سمے نہ واتا اللہ رب العزت نے البقرہ المکر فرمایا آمدر رسول کل اللہ اللہ کے رسول ایمان لائے اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے ساتھی ایمان لائے جو ان کے ساتھ ہیں اللہ پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لائے سارے رسول اپنی اپنی جگہ پر حق اور سچ لے کرائے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں جن کے نام لیے گئے ان کو نام بناام مانتے ہیں اور جن کے نام نہیں لیے گئے جو اللہ نے بھیجے اپ ان کی بھی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کا بھی اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وای وَا مین قریۃ اللہ خلافیہ وای وَا مین امتن اللہ خلافیہ نذیر کوئی انسانی گروہ ایسا نہیں ہے جب وہاں تھا. ہماری طرف سے کوئی ڈرانے والا اور ان کو بتانے والا نہ آیا ہو اللہ رب العتر ہر جگہ بھیجے نبی اور رسول تو ان مومنین کا طریقہ کیا ہے سمے و وات سنا اور اور اور ہمیں بھی اللہ تعالی کیا کہتے ہیں؟ اے ان سے منہ نہ موڑو ان کو پیٹ نہ دکھاؤ مان تم اور تمہارے کانوں سے یہ بات تمہارے اندر اترتی ہے تمہارے دل میں اور تمہارے دماغ میں پہنچتی ہے تم سنتے ہو کلین سمینا اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو کہتے تھے ہم, ہم مانیں گے نہیں کہیں کہ سن کر نہ فرمانی کی بلا تون کلین کالو سمینا وہ ملاسماون جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے صحیح نہیں سنا جب مانا ہی نہیں ہے قبول ہی نہیں کیا تو پھر سننے کا فائدہ کیا اللہ تدینا انسان بے ہو بہرا اور انسان اندھا جائے, جائے یہ انسان کی بڑی معرومی ہے کہ آنکھیں بھی ہوں اور کان بھی ہوں اللہ نے عقل اور دماغ بھی دیا ہے اللہ نے دل بھی دیا اور انسان ان سے فائدہ نہ اٹھائے یہ بڑی معرومی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کے جس میں تمہاری زندگی ہے تمہاری سلامتی ہے تمہاری عزت ہے تمہاری کامیابی ہے تمہارے لیے فوج و فلاح کا مجھتا ہے فوج و فلاح کا تمہارے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہیں تمکن نصیب فرمائے گا آج جو ہماری حالت ہے بحثیت امت کے جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہمارے آزاد ملک بھی ہیں کہتے ہیں کہ چھپن ستاون جو ہے یہ ہمارے آزاد ملک ہیں ان ملکوں کے اندر اور ہمارے پاس بہت زیادہ سرمایہ بھی ہے بہت زیادہ زمین کے خزانے بھی ہیں اور بڑے وسیع و عریض علاقے کے اندر امت, امت مسلمہ آباد ہے لیکن اس کے باوجود اس امت کا وزن کوئی نہیں اس امت کی حیثیت کوئی نہیں ہے جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ان پہ جارحیت کرتا ہے جو چاہتا ہے ان پر ظلم ڈھاتا ہے وہ اریٹیریہ ہو وہ شیشان ہو وہ فلیپائن ہو وہ کوئی اور ملک ہو وہ اللہ اکبر کشمیر ہو وہ برما ہو وہ فلسطین ہو جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے اور ان کو تک کرتا ہے ان کو خون پہاتا ہے اور ظلم کی انتہا کر دیتا ہے اور ہم دست پستا صرف ٹک ٹک دی تم اور کچھ نہ کر دم کچھ کر نہیں سکتے میں کرتا دیکھ رہا ہوں یہ ہماری بے قدری کہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں تو احتجاج کر کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا نہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس دین کو اپنی زندگی کے اندر کائم کریں کون سا دین جو اللہ نے اتارا تھا آج وہ دین ہمارے پاس خالص نہیں ہے اس کے اندر شامل کر دی گئی اور جو اس دین کی اساس اور بنیاد ہے اللہ کی تو ہیت امر اللہ تابود اللہ داری کا الدین القیم یو علیہ والام نے کہا تھا اللہ نے یہ حکم دیا ہے امر اللہ تابود اللہ یا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور آج ابتد کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے پھیلا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کے سوا نہیں ہے کوئی دستگیر اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا نہیں ہے اس کی تردید کرتے ہیں اللہ قرآن پڑھا رہا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو وہی وہ تو پہ مب نہیں آ سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ہم نماز بھی اقرار کرتے ہیں یا اگر راستہ ہی تجھی سے بدل مانگتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے بدل مانگتے ہیں ہی ہی امت نے جو دین کی بنیاد تھی اس کو بھی بھلا دیا شرک اس امت کے اندر آ گیا بدعت اس امت کے اندر آ گئی اور دین سے دوری اور نافرمانی اس امت کے اندر آ گئی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ہیں جو اللہ کے دین کو پسند نہیں کر ہماری خواتین ہمارے تاجر ہمارے وکیل ہمارے عدالतों کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے والے اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے اللہ اکبر جو بیوروکریسی ہے حکومت کے کل پرزے ہیں. یہ دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں اسے تو ہماری زندگی کا وہ سٹیٹس نہیں رہے گا اور ہمارے لیے جو راستے کھلے ہوئے ہیں یہ سب ہو جائیں گے اللہ اکبر وکیلوں کو منظور نہیں ہے ججوں کو منظور نہیں ہے بیوروکریسی کو معلوم نہیں ہے اور جو اس کا دفاع کرنے والے اس کی جو جغرافیائی ہی سرحدیں ہیں ان کا بھی دفاع کرنے والے اور جو نظریاتی سرحدوں کا بھی دفاع کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہم کیا کریں ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے اللہ اکبر فابدو خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کرو تو اسی میں بھروسہ کرو والل اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اہل ایمان کو متوقع اگر مسلمان ہو تو اللہ کے اوپر بھروسہ اللہ کو کرنا چاہیے. آج اللہ کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ پر, کرنا چاہیے. اگر ہم ایمان پر رکھتے ہیں, ہیں, تو اللہ کے اوپر کرنا چاہیے. اللہ پر معیشت مضبوط ہو جائے گی اور وہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو اس سے ہماری کرسی محفوظ رہے گی اس سے جو کچھ ہمارے ہاتھ آتا ہے اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہ سب کچھ ملتا رہے گا ان چیزوں نے ہمیں دین سے دور کیا ہوا ہے اور راستہ کیا ہے اللہ اکبر راستہ یہ ہے کماؤ مرتا بنتابا کا اللہ کے رسول کو فرمایا اسی چیز کی دعوت دو کہ لوگوں اپنی زندگیوں میں دین قائم کرو اور دین قائم کرو کیسے جیسے اللہ کے نبیوں نے کیا تھا فالزالی کا فتو اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اسی چیز کی آپ دعوت دیں اسی چیز کا پرچار کریں اسی کی چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سورہ حود میں فرمایا فستقن کماؤ مرتا اس دین پہ استقامت اختیار کرو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ اس کے اوپر جم جاؤ اس کے اوپر پوری طرح اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ ایک بال پرا پر بھی اس سے آگے پیچھے دائیں پائیں ہونے کی گنجائش نہیں ہے اس دین کے اوپر قائم ہو جاؤ اور کسی ایک چیز ہمیں اس پورے کو قائم کرنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو سیکھنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کی گواہی دینی ہے شہادت دینی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قربت کی ذمہ داری کیا بتائی اللہ اکبر جالنا کو امتم وستا ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے امتم وسطا الناس و یکون الرسول کہ تم لوگوں کے لیے دین کے گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دین کے گواہ بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی گواہی دی کس طرح قول کے ساتھ بھی عمل کے ساتھ بھی اور زندگی دین کے مطابق گزار کر لوگوں کے لیے ایک دینی, قرآنی, ایمانی, روحانی زندگی کا کامل ترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجیبہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیابہ کی سیرت سیابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا زندگی کا حصہ بنا دیا زندگی کے اندر شامل کر لیا اسے پھر یہی چیز تابعین میں تھی قرون الخیر کے اندر یہی تھا اور پھر لوگ پسپا ہوتے گئے پیچھے ہٹتے گئے دین کو چھوڑتے چلے گئے اس کے اندر نئی نئی چیزیں داخل ہوتی رہی اور آج اگر دین کو ہم دیکھیں تو دین کی شکری پیڑی ہوئی ہے وہ دین نہیں رہا ہمارے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا قرآن مجید کی صورت میں سنت کی صورت میں عادیز کی صورت میں اللہ کی رہنمائی کے ساتھ جو دین آیا تھا اللہ پر وہ دین آج حمد کے اندر نہیں ہے. دین پیڑا ہوا ہے دین اللہ پر یہ لوگوں کی ایجاد کردہ لوگوں کی بڑائی ہوئی اور لوگوں کی ایجاد کردہ چیزیں شدہ شامل ہو گئی ہے. ان کو چھانٹ کے الگ کرنا ہے اور دین کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. دینی حنیفہ اپنے چہرے کو سیدھا اللہ رب العزت کی طرف کر دو کہ اسی سید کے اندر چلے جاؤ اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤ گے دائیں بائیں جانے سے تو منزل پر نہیں پہنچ سکتے واللہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے ایسا راستہ اللہ تمہارا بتروب محفوظ ہو وہی وہ تمہارا محبوب ہو وہی وہ تمہارا معبود ہو وہی وہ تمہارا وہ مضبوط سہارا ہے جس کے اوپر تمہیں اعتماد ہے اور جس کے اوپر تمہیں بھروسہ ہے اور جس کے ساتھ تم نے اپنے اپ کو وابستہ کیا ہوا ہے واتصموا بالله هو اللہ تمہارا مولا اور کارساز ہے تمہارا دوست اور مددگار ہے اس کے ساتھ چمر جاؤ اس کی رسی کے ساتھ چمر جاؤ قران بجید. اس کے بھیجے ہوئے راہبر رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ جاؤ ان کے نقش قدم پہ چلو صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ نے کو یا ماننے کے لیے عظم کر لیا اور پھر مانتے ہیں یہ نہیں کہ سنتے بھی رہے اور جانتے بھی رہے اور پھر ماننے کا وقت آیا تو مان کے کوئی نہیں دیتا ایسے نہیں ماننا ہے قبول کرنا ہے اور اس پر خوش ہونا ہے رضیت باللہ رب میں اللہ کے رب ہونے پر رضی اس نے جو نظام بنایا ہے میرے لیے جو کائنات کا تقوینی نظام ہے اس کے تو خلاف میں چل نہیں سکتا لیکن جو اس کا تشریف قانون ہے اس کی اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو مان لو اور چاہے نہ مانو لیکن مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں اچھائی سے اور عزت سے کرامت سے سعادت سے فوج و فلاح سے نوازے گا اور سرفراز فرمائے گا اور اگر نہیں مانو گے تو پھر یہاں بھی تنگی قبر میں بھی تنگی معاشرے میں بھی پریشانی اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پھر جہنم کی ناکامی اور جہنم کی سزا اور جہنم کا اللہ اکبر عذاب یہ ایسا عذاب ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس کو دیکھے تو اس کی ساری زندگی کی راحتیں آرام اور خوشیاں بالکل بھول جاتی ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں تو کبھی خوشی آئی کوئی نہیں تھی جہنم ایسی ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالی اس طرح ہمیں بچائے کہ ہمیں دیکھنا بھی نہ پڑے جہنم کی طرف اللہ تعالی سلامتی کے ساتھ اس کے اوپر سے گزار کر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ملا دے ہماری دعوت یہ ہے ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمیں دین کے اوپر اس طرح چلنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کے اوپر چلتے تھے ان کے مرشد کون تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مفتی کون تھے اللہ اور اللہ کا رسول اللہ یفتیکم اللہ نے تمہیں فتوے دیے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ا کے پوچھتے تو اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ جو میں نے اتارا ہے قرآن مجید کے اندر اور جو اپ کے اوپر نازل کیا ہے حکمت اللہ رب العزت نے حکمت کی صورت میں جو سنت اپ کو عطا فرمائی ہے اس کے مطابق لوگوں فتوے دیں اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے قران و سنت کی میں فتوے تھے تابعین بھی ایسے ہی کرتے تھے اتباہ تابعین تابع اتباہ بھی ایسے ہی کرتے تھے اور یہی اہل ایس کی دعوت ہے اور پوری امت کو ہم یہی دعوت دیتے ہیں ہمیں بھی خود پوری طرح اس کے اوپر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے صرف نظریاتی اور فکری طور پر نہیں بلکہ قلبی ایمانی یقینی اور عملی طور پر پورے دین کے اوپر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے رسم و رواج دین کتابے تابے تجارت معیشت دین کتابے معاشرک معاشرت اور بود و باش رہن سہن یہ سارا کچھ دین کے مطابق ہونا چاہیے لباس گھر کے اندر باہر خواتین کا بچوں کا سب کچھ وہی ہونا چاہیے جس سے اللہ کی فرما برداری جھلکے اللہ کی فرما برداری جھلکے اللہ اکبر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے لیکن وہ لباس تقوا علی کا ہوا خیر کا لباس تمہارے جسم کے اوپر تکوا نظر آنا چاہیے تمہاری شکل سے تمہارے لباس سے تمہارے کاروبار سے ہماری ترجیحات سے و لباس و تقویٰ کا خیر یہ تقویٰ کا لباس یہ تیرے لئے خلات فاخرہ ہے اور اگر تو یہ لباس اس دنیا کے اندر پہن لے کہ تقویٰ تیری زندگی کے اندر تیرے وجود سے تیرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے تقویٰ نظر آئے اللہ کی فرما برداری اللہ عرب النظر کی شریعت کی پابندی اور اس کی احکام کی بجاوری اور محرمات سے اجتناب تو پھر اللہ نے تیرے لئے جنت تیار کی ہے شیاروں کے لیے جنت کن کے لیے ہے لذین حسن فی حاجی دنیا حسنا جنہوں نے اس دنیا میں احسان والا راستہ اختیار کیا اچھا عمل کیا ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہوئی ہے تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ہمیں دین کی طرف پلٹ کے آنا ہے اس دین کے اوپر قائم رہنا ہے اس دین کی حفاظت کرنی ہے اس کی گواہی دینی ہے اس دین کے عالم علماء پیدا کرنے ہیں اور جو موجود ہیں ان کے ساتھ جڑنا ہے ان کے دست و بازو بننا ہے ان کو اپنی حفاظت و حمایت اور کفالت کے ساتھ ان کو اس کام کے لیے فارغ کرنا ہے کہ یہ دین کی حفاظت کریں دین کی اشاعت کریں دین تو عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں دینی اداروں کی حفاظت کریں ان کو مضبوط کریں توانا کریں تاکہ یہ دین محفوظ ہو اور ہمارے اندر اس دین کے عالم حامل اور عامل یہ پیدا ہو ہماری زندگیوں میں دین قائم ہو اور اگلی نسلوں تک یہ دین پہنچے اور عمل کر کے ایک ایسی زندگی گزارے جو لوگوں کے لیے نمونہ ہو اور یاد رکھے کال سے اور لٹریچر سے تحریر سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا عمل سے فائدہ ہوتا ہے عمل جتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ کتابوں سے اور تقریروں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے آج عمل کی بہت بڑی کمی آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ علم بھی گھٹتا چلا جائے گا علم بھی چلا جائے گا اور عمل بھی چلا جائے, گا. و علم جائے گا عمل قلم قلم پھیل جائے گا یعنی تحریریں بڑی ہوں گی لٹریچر بڑا ہوگا اور واض بھی بڑا ہوگا تحریریں بھی بڑی ہوں گی لیکن دین نظر نہیں آئے گا دین نظر نہیں آئے گا دین نظر آنا چاہیے تو اس لیے ہمیں دین کی طرف رجوع ہونا ہے اللہ نے فرمایا اور جو آپ کے ساتھ دوسرے راستوں کو چھوڑ کر آپ کے پیروکار بنے ہیں آپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں, آپ کے ہی بنے ہیں ان کو بھی آپ کے پیچھے چلنا چاہیے قل اللہ, اللہ, اللہ تبان میں نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار کر دیا اللہ کے سامنے اس کو میں نے اس طرح پیش کر دیا کہ اب یہ تیرا فرما اللہ کا فرما پردار ہے, کا کا پر ہے, ہے, ہے, پر ہے اس لیے جو چہرے کی مخالفت ہے اس کو بھی ختم کر دیں اور جو لباس کی مخالفت ہے اس کو بھی ختم کر دے گھر کے اندر مردوں کے لیے خواتین کے لیے سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے وجہ اور جو نیکوکار ہے اللہ رب العزت کے لیے اپنے چہرے کو فرما بردار کر دیتا ہے فقر استم ضرورت اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی چھوٹے گا نہیں کبھی ناکام نہیں ہوگا کبھی غرق نہیں ہوگا کبھی برباد نہیں ہوگا اور وہ اللہ کا سہارا ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تمہاری حفاظت بھی کرے گا تمہاری نسرت بھی کرے گا اور تمہیں عزت بھی دے گا اور کامیابیوں اور کے ساتھ اللہ, اللہ جہاں جہاں نسرت ہے, اسی میں اللہ کی ہے اسی میں اللہ کی حمایت ہے اللہ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم و اصرنا ولا تنصر علينا وادينا ويسر هدانا وانصرنا على من بغى علينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين